شہید اسلام ڈاٹ شہی ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب بزرگوں سورہ, سورہ, سورہ مومنون میں علم المقاسمہ تھا اس سورت میں علم القام ہے وہ مناظرہ تھا نا کافروں کے ساتھ نمبر دو سورہ مومنون کے آخر میں آفا حسف تمن نما خلق ناکم سے انسان کے مکلف ہونے کا بیان تھا بھائی انسان ابس پیدا ہوئے مکلف ہے شریعت کے احکام مکلف ہے نا بس نہیں اب اس صورت میں تکلیف تکلیفی ایک بیان ہے جن احکام کا ہمیں مکلف بنائے خلاصہ اس صورت کے دو حصے ہیں پہلے حصے میں درج ذائل چھ امور ہیں یہ ہیں چھ امور ترغیب لالقرآن اصلاح معاشرہ کے چار احکام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 صورت ان ہا ضلعہ حاض ہی صورتن حاض ہی مبتذا معذوف ہے اور ساتھ ساتھ وہی لکھو تمہید ما ترغیب ترغیب بلا قرآن ہے نا تمہید ما ترغیب یہ سورت ہے انزلنا ضلع انزلنا آن کا معنی کیا کرو گے انزلنا نا اتارا ہم نے اس کے الفاظ کو و فرز نہ اور فرض کیا ہم نے اس کے احکام اور اتاری ہم نے اس کے اندر ایتیں واضح جو احکام پہ دلالت کرتی ہیں لال لقم تزکارون حکمت انضار تاکہ تم سمجھو ازانیت وزانی حکم اول حد جناح پہلا حکم حد جناح ہے اذانیت وزانی کہ عورت کو کیوں مقدم کیا گیا جی مرد سے اس لیے کہ آپ عقل سے سوچیں کہ مرد زنا کرے نا وہ اتنی بدنامی نہیں ہوتی جتنی عورت زنا کرے اور بدنامی ہوتی ہے سمجھے جی عورت سے زنا صادر ہو جائے نا تو لوگ کہتے ہائے بے حیاتی تھی ساری قوم کی ناک کٹا ڈالی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 شعبہ کا لفظ ذلع کے اوپر نمبر اے لکھو شعبہ نمبر ایک بک مارو ہر ایک کون میں سے سو چاب لیکن یہ کس کے لیے ہیں جو غیر شادی شدہ شادی شدہ کے لیے رجم ہے وہ ہے الشیخ خب اشۂ خاط فرجم و یہ بھی قرآن کی آیت منسوخ ہو گئی ہے منسوخ و تلاوت حکماں کیا ہے اور حدیث بسار ہیں ولا تاخذ قوم شعبہ نمبر دو اور نہ لے تم کو ان کے حق کے اندر ترس سو چابک مارتے ہوئے ترس بھی نہ کرنا اور نہ لے تم کو ان کے حق میں ترس بیچ قانون اللہ کے دین کا منہ قانون اگر ہو تم ایمان لات ساتھ اللہ کے اور دن قیامت آمد کے والاد یا نبر کتنی تین اور چاہیے حاضر ہوں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 نہ پکڑوانا میں نے کہا ہم تو جی میدان میں کان پکڑواتے ہیں پھر جو ہمارے پاس جو صاحبزادے آتے تھے نا پڑھنے دین پور خان پور کے صاحبزادے ہم ان کو چار پائی کے اوپر کان پکڑواتے ہیں ٹھیک ہے ان کا اعزاز کرتے حالانکہ اس پہ کان پکڑنے مشکل ہوتے ہیں ہلتی ہے نا چار پائی یہ مشہور ہے چار پہی کے کان اچھا جی ازانی لاین کو لازان حق نمبر دو ہے ڈبل اسلام نمبر ایک حد یہ حق نمبر دو ہے, ہے. سے مترا کر لکھ لو اچھا جی اور اس کے ساتھ یہ بھی لکھو غایت شنات زنا. کہ زنا بہت ہی کبھی چیز ہے غائت شناخت شناخت من کباحت بھائی زنا اتنی بری چیز ہے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 پھر چاہے مشرق عورت مشرقیہ ہو زانیہ بھی ہو اس کو کہے کہ تو مشرق بن جا تو مشرق بننے سے آر بھی نہیں کرے گا ایسا بیمان بن جاتا ہے تو غائط شناخت ذناح ہوئی ہے نا دیکھو جی زانی کی عادت ہے کہ نہیں نکاح کرتا مگر زانیہ کے ساتھ سمجھے جی عادت بیان کی گئی یا کس کے مشرقہ کے ساتھ اسی طرح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 تین اور ایک اور معنی اللہ مغسمانی لکھتے ہیں کہ یا نفی لیاقت کی ہے یہ پہلے میں کہاں کہتے ہیں نفی لیاقت کی ہے کہ زانی آدمی کے لیے لائق نہیں کہ نیک عورت کے ساتھ منا کرے بلکہ اس کے لائق کیا ہے زانی آس کو ملے اسی طرح زانی عورت کے لیے بھی لائق نہیں کہ مومن اس کے ساتھ نکاح کرے بلکہ کون زانی یہ بھی مانا کرتے ہیں دو آگے جی تیسرا حکم کس حکم نمبر تین لکھو حد کس وہ لوگ کہ تہمت لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں کو موسنا لیکن یہاں یہ سمجھیے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 ایک عورت ہے اسے سے غلطی ہو گئی ایک دو دوہ ہو گیا تو کیا آپ اسے سے تحمد لگا سکتے ہیں لیکن آپ نے تہمت لگائی اور چار گواہ پیش نہ کیے تو آپ کو حد لگے گی یا نہیں لگے گی گویا کہ پاک دامن عورت کے اوپر آپ نے کیا کیا تحمت لگائی یہ بھی پاک دامن ہوگی اس وقت کیونکہ آپ چار گواہ نہیں بھگتا سکے تو موسنا سے مراد کیا ہے بالکل پاک دامن عورت نہیں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 تو پھر گواہی کیا ہے بہت بار ہے اس کی آگے سمجھ یا کہتا ہے کہ میں نے نماز پڑھی ہے خود پھر بھی موت جی؟ بار ہے سمجھا جی یہ سمجھی بات تو تہمت لگانے والے کی گواہی ہمیشہ کے لیے چاہے توبہ بھی کرے معاملات میں گواہی نہیں دے سکتا دیانات محض میں دے سکتا ہے ولزین یرمون ازواجہم جہم یہ کتنا نمبر ہے جی حکم کتنا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 نبی کریم صلی اللہ علیہ و خدمت میں آئے حضرت نے فرمایا چار گواہ پیش کرو کہ حضرت چار گواہ کانس لو آدمی چار گواہ تلاش کرتا رہے تو تو بڑی مشکل ہے تو آپ نے فرمایا پھر پھر تو تیرے اوپر کیا لگے گی حادق کاسو لگے گی تہمت کیا وہ پریشان اتنے میں اللہ تعالیٰ نے کون سا حکم نازر کیا لیان کا کہ جو آدمی اپنی بیوی پہ تہمت لگائے چار گواہ نہ پیش کر سکے تو اس کو حد کا سنی لگے گی اپنی بیوی ہے نا لیان کرنا پڑے گا یہ سمجھ رہے ہو یا نہیں دیکھو حکم چہارم لیان جو لوگ تم مت لگاتے اپنی بیویوں کو اور نہیں ان کے گواہ مگر خود ان کی اپنی جانیں ہیں تو کیا ہوگا بس گواہی ایک ان کی چار گواہییں دے اس طرح خود مرد مرد چار دفعہ کہے باللہ کسم اللہ کی بے شک وہ سچوں میں سے ہے چار دفعہ کیا کہے خدا کی کسم میں سچا میں سچا میں سچا اور پانچنی دفعہ کہے اگر میں جھوٹا ہوں تو میرے اوپر کیا ہو لالت اور پانچویں دفعہ یہ کہ لالت اللہ تو اس پہ اگر ہے جھوٹوں میں سے یہ تو کون کہے گا جی مرد اور عورت کیا کہے عورت یہ کہے خدا کی کسم میرا خامن جھوٹا جھوٹا جھوٹا چار دفعہ کہے ٹھیک ہے نا اور پانچویں دفعہ یہ کہے کہ اگر میرا خامن سچا ہو تو میرے اوپر خدا کا غذب وہ لانت کی بجائے کیا کہے؟ وہ اس لیے کہ عورتیں جو ہے نا وہ لانت سے نہیں گھبراتی عورتوں کی عادت ہے ایک دوسرے پہ لانت ڈالتی رہتی ہیں سمجھے جی اس لیے وہ غذب کا لبا ہے وہ ید رہو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 اس عورت سے عذاب کو یہ چیز یہ قول دفع کرے گا عورت سے عذاب کو یہ قول کہ گواہی دے چار گواہی میں اللہ کی بے شک میرا مر جھوٹوں سے آئے اور پانچ میں یہ کہے کہ غضب ہے اللہ کا غضب ہو اللہ کا اس پر اس کے گھر ہو سچوں میں سے بولا فضل اللہ شفقت خدا بندی اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پہ اور اس کی رحمت اور بے شک یہ کہ اللہ تعالی توبہ قبول کرنے والے ہیں مہربان ہیں حکمت والے ہیں تو لفاظ حاقم یا جزا معذوف ہے لفاظ حکم البتہ رسوا کرتا تم کو اللہ یعنی لیان کا حکم نہ اترتا تو مرد رسوا ہو جاتا یا نہیں اس کو کیا لگتی وہ حد دے کا سو نہ لگتی اس لیے اللہ نے آسانی کر دی لیان کا حکوم کا دی اسی چاب ان الزین جاؤ بالک یہ زاجر ہے جی برکاز تہمت لگانے والوں پہ زاجر و تسلی مغمومین زاجر برقاضین و تسلی مغمومین مومنین بھی لگ سکتے ہو تسلی مغمومین بھی لگ سکتے ہو میرے حضرت غزوہ بنی مصطلق ہوا سن چھ ہجری کے اندر غور کریں غزوہ بنی مصطلق کب ہوا جی سن چھ ہجری کے اندر ان آیات کا شان رضور میں بیان کر رہا ہوں حضرت و غزوے سے واپس آ رہے تھے ہماری امی عائشہ ساتھ تھی اور امی عائشہ کے لیے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 واپس تشریف نہیں تو قافلہ جا چکا تھا وہ اس لیے کہ کجاوے کے پردے تھے نا تو جو اونٹ والا تھا ہمبال اٹھانے والا اس نے سب جا کے امی آشا کیا ہیں اندر ہیں دو آدمی نے اٹھا کے رکھ دیا کافلہ چلا گیا حضور کا حکم تھا حضرت مستح کو سمجھے ہاں حضرت صفوان کو کس کو جی حضرت صفوان ان کو حضور کا حکم تھا کہ تو قافلے کے پیچھے پیچھے آیا کر ایک دو میل کیونکہ قافلہ زیادہ ہو نا تو اس کی چیزیں گرتی ہیں یا نہیں گرتی وہ اونٹوں سے عورتیں ہوئیں باقی چیزیں گر پڑتی ہیں سامان گرتا ہے تو اس لیے مصلحت یہ تھی کہ ایک دو آدمی پیچھے رہیں تاکہ گری پڑی چیز اٹھاتے رہیں قافلے کی یہ بہت چیزیں گرتی ہیں قافلے کا تجربہ ہے امی ایشا واپس آئیں تو قافلہ تو چلا گیا آپ نے سمجھ کی کہ کپڑا اوڑھ کے وہاں بیٹھ گئیں کہ حضور پھر کوئی آدمی بھیجیں گے میری تلاش کے لیے چونکہ نوجوان تھیں آپ تو نیند آ گئی سو گئیں حضرت سفوان جو پیچھے آ رہے تھے نا انہوں نے دیکھا کوئی وجود ہے سویا ہوا قریب آ کے پہچان لیا کہ امی ایشا ہے کیونکہ پردہ تو بعد میں نازل ہوا نا w, w, پردہ w, جب نازل w, نہیں ہوا تھا امی ہر بھی پہچانتا تھا اس نے زور سے پڑا اناجو امی کی ہو گئی اس نے آ کے اونٹ بچھا دیا امی صاحبہ اونٹ پہ سوار ہو گئی وہ اونٹ کو دوڑاتا دوڑتا تقریباً دوپہر کو پہنچ گیا قافلے کو مل گیا قافلے کے اندر عبداللہ بن اوبئی خبیص بھی تھا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 دل میں تو پورا جانتے تھے کہ ہماری بیوی کیا ہے پاک ہے لیکن اسی انتظار کے اندر تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا کوئی حکم نازر و یقینی طور پہ سمجھے تب ان سے بدلہ لیا جائے تو ہم تعین حد زنا اگر لگ جائے تو کافی ایسے پروپگنڈے رہے امی عائشہ کو پہلے تو پتہ نہیں تھا کہ بخاری شریف کہ حدیث لمبی بعد کے اندر آپ کو پتہ چلا سی ذریعے آپ گھر بھی روتی رہیں پھر حضور سے اجازت لی کہ میں بیمار کمزور ہوں اپنے لے کے چلی گئی سمجھے وہاں نبی کریم صلی اللہ علّ ایک دفعہ تشریف لے گئے تو آپ نے خود صلاح کہہ دیا کہ عائشہ انسان ہے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو آدمی مغفرت کر لے اللہ تعالیٰ دے آگے بخش طلب کرے امی عائشہ نے عرض کیا ابے کو اور اماں کو کہ تم جواب دو حضرت کو وہ خاموش ہو گئے تو امی عشا کہنے لگی میں وہی جواب دوں گی جو حضرت یعقوب علیہ السلاۃ والسلام نے کہا تھا کہ فبرون جمگیر و حفظ و عمری اللہ میں اللہ کی طرف اپنا معاملہ سبر کرتی ہوں صبر جمیل ہے یہ کہہ کہ ہماری اماں بسترے پہ لوٹی زار... لوٹ گئی اور زار و زار رونے لگی منہ پھیر لیا اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ و پہ وہی نازل ہو گئی پسینہ پسینہ ہو گئے کچھ دیر کے بعد آپ اٹھے تو یہ دو رقو تھے ہماری امی کی پاک دامی تو حضرت تیرے فرمایا خوش ہو جائشہ اللہ تعالیٰ نے تیری پاک دانی نازل کی ہے ابھی بھی عائشہ کو امی نے کہا ابو نے کہا حضور کا شکریہ ادا کرو ہماری امی نے کہا میں نہیں ادا کرتی ان کا شکریہ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 تہمت لائی تو چھوٹے بچے نے پاک دامنی بیان کی ایسا نا بی بی مریم کے اوپر تہمت آئی تو چھوٹے بچے نے پاک دامنی بیان کی ہماری امی پہ تحمت ہے رب بولا ہائے رب بولا اللہ پاک دامنی پیش کر اور قیامت تک پاک دامنی پیش ہوتی رہے گی کہ امی ایسا اتنی پاک تھی اور جو خنزیر ہیں خنزیر ان کا منہ ہوتا رہے گا جب قرآن کے اندر میری امی کے پاک دام نہیں پڑھیں گے میری امی کا اعزاز تھوڑا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی ایشا کے حجرے میں آج بھی ہاں زندگی بھر تو رہے آج کہاں ہیں امی عائشہ کے حجرے میں ہے یہ کتنا مقام ہے ان جاؤ بلف یہ میں نے کیا لکھایا ہے زاجر فین اور تسلی مومنین لکھو چاہے مغمومین لکھو فرمایا بے شک وہ لوگ کہ لائے ہیں عف کو تسلی نمبر ایک اشارہ کیا کہ یہ ان کا ایف کا بہتان ہے ایف کے لفظ میں تسلی ہے یا نہیں اس بات میں ایک چھوٹی جماعت ہے تم میں سے تسلی نمبر دو چھوٹی جماعت وہی ایک عبداللہ اللہ بن اوبئی تھا ایک دوست کے اندر منافق چتونگڑے ہوں گے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 اے جماعت مومنین تو یقین کرتے مومن دل میں یقین کرتے زنبان یقین یقین کرتے دل میں مومن مرد مومن عورتیں اے بے انفوسم آ گیا دل میں خیر کا یقین کرتے وہ اور زبان سے کہتے حاضا افق و مبین یہ بہتان ہے ظاہر ایک کالو کے نیچے لکھو مصر ابو ایوب مصر ابو عیوب انصاری رضی اللہ عنہ ابو عیوب انصاری کو اس کی بیوی نے کہا کہ ایسے شور آتا ہے بیوی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے ابو ایوب انصاری کہنے لگا یہ بتا کہ تیرا دل چاہتا ہے جناح کے لیے بیوی کو کہا لگا نہیں کہنے لگی نہیں تو ابو عیوب انصاری کہتے ہیں تو جیسی ہزاروں قربان ہو کس کے اوپار ایشا کے اوپر حاضا عفقم مبین اُنہیں فرمایا ابو بنساری نے لولا جاؤ دلیل عفق عفق دلیل یہ ہے کہ چار گواہ انہوں نے پیش نہیں کیے کیوں نہ لے اوپر اس کے چار گواہ پر جب نہ لے گواہ پر یہی نزدیک اللہ کے جھوٹے ہیں ولولا امتنا باری تعالی اللہ احسان جتلا رہے ہیں اگر نہ ہو فضل اللہ کا تم پہ اور اس کی رحمت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 نصیحت کرتا ہے تم کو اللہ اللہ تو لا مقدر ہے یہ کہ نہ لوٹ واسطے مصل سے کبھی بھی اگر ہو میں اور بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ امتنان بار تعالیٰ واسطے تمہارے آیات کو اور اللہ جاننے والے حکمت والے ہیں ان الزین یون زاجر بھر منافقین بےشک بولو کہ پسند کرتے ہیں یہ کہ چرچا و بدکاری کا زر بر منافقین بعد نزول برات ہے برات کے نازل ہونے کے بعد بھی چرچا کریں بے شک وہ لوگ پسند کرتے ہیں بعد نزول برات یہ کہ چرچا و بدکاری کا مومنین کے اندر ان کے لیے ذا دردناک دنیا خرد کے اندر اور اللہ جانتا ہے حقیقت معاشیت کو تم نہیں جانتے اللہ نے بتلا دیا بلاولا فضل اللہ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 جب بی بی صاحبہ کی پاک دامنی سامنے آ گئی تو میرے آقا نے تہمت لگانے والوں پہ حد جاری کی کیا حسان ہوا مستہ ہوا ہمنا ہوئی ان پہ حد جاری ہوئی تہمت کی کتنی آتی اسی سی چابک لگائے اور عبداللہ عبی خبیر جو کہ بانی تھا اس کا اس کو, اس کو اسی کی بجائے ڈبل لگے کتنی ایک سو ساٹھ